اس کے ایک آپ اپنے ذہن میں چاہیں تو بالکل ایک مادی تمثیل بھی رکھ لیجئے۔ حضرت موسا پہاڑ پر چڑھ کر گئے ہیں کوہے ٹور پر ہم کلامی ہو رہی ہے کتنا قرب ہے کل اللہ موسا تکلیمہ لیکن حکم مل رہا ازہ بلا فراؤ نہوا جاؤ اب اب ظاہر بات ہے کہاں وہ مخاطبہ الہی کی جو اور مکالمہ الہی کی لذت ہے کہاں وہ کیفیت ہے کہاں جا کر فرعون کے دربار میں اس کی جلی کٹی سننی ہے اہ موسا تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے ٹکڑوں پر پالا تھا علم نوربد کا فینا ولیدہ آج آئے ہو ہمیں دعوت دینے کے لیے کیا تم وہی نہیں ہو جس کی قوم ہماری غلام قوم ہے وہ قوم ہما لنا آبدون ان کی قوم جو ہے موسا اور ہارون کی تو ہماری محکوم قوم ہے محکوم قوم کے فرد ہو کر اور ہم سے آ کر بات کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ سننا پڑتا ہے لیکن یہ ہے اصل مرتبہ جو ہے سیر انی اللہ اللہ یہ یا تو پھر جو نبی کا امت ہی ہوگا صحیح معنی میں وہ اسے اپنا فرض منصبی سمجھے گا اسے میں بعد میں بھی عرض کروں گا مزید تفصیل کے ساتھ عام طور پر جو مسٹک ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھے رہے اور وہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن ظاہر بات ہے کہ لوگوں میں مشغولیت جو ہے اس کے اندر تو اس کیفیت کی شدت برقرار نہیں رہتی تو ایک تو فل کا مفہوم یہ لیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک چاہے اپنی جگہ پر یہ مضمون درست ہے عمدہ ہے علم پر مبنی ہے معرفت پر مبنی ہے اس میں گہرائی ہے لیکن ان دونوں مقامات پر یہ مفہوم جو ہے مناسبت نہیں رکھتا اس لیے کہ سورہ کبوت بھی وہ جہاد اور دعوت اور اللہ کی راہ میں مشکلات اور مسائل اور اس پر صبر کی تلقین وہ پہلا رکو جو ہے وہ تو میرے نزدیک پورے قرآن حکیم میں اس موضوع پر جامع ترین مقام یہی وجہ ہے کہ تواسب صبر کا جب ہمارا حصہ شروع ہوگا اس منتخب نصاب کا حصہ ہے پنجم تو اس کا پہلا درس وہی ہے اور اسی طریقے سے یہاں جو آگے مفہوم بیان کیا جا رہا ہے جہاد کا مقصد کیا ہے جہاد کی غایت کیا ہے اس نے معین کر دیا ہے کہ مراد تو یہاں بھی ہے فی سبیل اللہ جاہدو فلّہ ہے گویا کہ یہاں سبیل کا لفظ ابھی محظوف ہے ابھی اس کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے اس اصطلاح نے بھرپور صورت اختیار کی مدنی صورتوں میں جا کر لیکن یہ گویا کہ یہ اصطلاح ابھی ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے اس اعتبار سے یہ بھی اصل میں جہاد فی سبیل اللہ اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں اپنے اس سبق میں سورہ حجرات کے آخری حصے کے جو دروس ہوئے ہیں کہ یہ جو جہاد کے تین ہم نے منزلیں معین کی تھیں ان میں سے پہلی منزل میں تو فی سبیل کا لفظ نہیں آئے گا نفس سے جہاد کرنا ہے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں انہیں رجسٹ کرنا ہے یا یہ کہ شیطان لائب سے مقابلہ کرنا ہے یہ تو ایک ایسی مخفی کیفیت ہے کہ یہ لفظ اگرچہ حدیث میں تو آیا ہے المجاہد و من جاہدہ نفس او اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اور جو آپ سے پوچھا گیا کہ ایل جہاد افضل یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا التجاہدہ نفسہ کا فیتاحت اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے تو فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے نفس سے جہاد کرے اسے اللہ کا متی بنائے گویا کہ اس جہاد کا تسکرہ تو پہلی آیت میں ہو چکا یائیو اللہ عام انورکا وس جو وامدور ابکوم وفل الخیر یہ وہی تو جہاد ہے جہاد نفس کے ساتھ جہاد کے اگر ہم منزل طے کریں گے تو اللہ کے رکوع و سجود اور اس کے احکام پر کی فرما برداری اور اس کی شریعت پر عمل کرنا اور, اور پھر یہ کے اس کے تمام فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنے کے لئے وقت اپنا نکالنا اپنا مال خرچ کرنا اپنی صلاحیتیں کھپانا اس کے بغیر ممکن نہیں تو یہ جو جہاد ہے پہلا وہ تو گویا کے پہلی آیت میں آ چکا اب دو جہاد اور تھے ایک جہاد ہے دعوت و تبلیغ کا جہاد دعوت تبلیغ امر بالمعروف معروف نہیں المکر اور اس کے ذمن میں یاد ہوگا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ جامع ترین اصطلاح ہے شہادت وہ اصطلاح ہے کہ جو اس آیت کے حوالے سے آج ہمیں اچھی طرح سمجھنی ہے اس لیے کہ اس جہاد کی اصل غرض و آیت کیا ہے یہ درمیان میں در حقیقت ایک آ رہا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے انگریزی میں جب آپ انالسس کرتے ہیں کسی کامپلیکس سینٹینس کا بہت لمبا سا جملہ ہے تو اس میں ایک پرنسپل کلوز آتا ہے اور پھر کچھ سبارڈینیٹ کلوز ہوتے ہیں اس آیت مبارکہ کا جو پرنسپل کلوز ہے وہ کیا ہے ہو اچ تباکم لے یقلر رسول و شہید الم و تکولو شہدا الناس درمیان میں جو آیا ہے وما جان علیہ کم فدین امین حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو وسما کم المسلم امین قبل وفی حاضہ یہ درحقیق کا سبارڈینیٹ کلوز ہے اس پر میں ابھی ارض کروں گا اور شہادت ناس در حقیقت یہ قرآن مجید کی ایک نہایت جامع اور بڑی گمبھیر اصطلاح ہے جو اس مقام پر ہمارے اس منتخب نصاب میں آ رہی ہے لہذا اس کو آج اچھے طریقے سے پہچاننا ہے مہاراج اس سے پہلے آگے آئیے فرمایا جاہدو فل حق کا جہاد ہی ہو جہاد ہی پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے ما قدر اللہ حق قدر جاہد فی اللہ حق کا جہاد اس آخری رکو جو ہے سورہ حج کا اس کا حصہ اول حصہ دوم اس کے مابین جو نسبت ہے مضامین کی ملاسمت ہے وہ اس سے پہلے کئی مواقع پر میں اس کی طرف توجہ آپ کی مبدول کرا چکا ہوں تو دو ہی کام تھے جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں ارض کیا تھا اللہ کی معرفت جیسے کہ اس کی معرفت کا حق ہے اللہ کے لئے جہاد جیسے کہ اس کے لئے جہاد کا حق ہے ایک انسان کے اندر جو علم اور اس کی جو فکری اور نظری اور علمی فیکلٹیز ہیں صلاحیتیں ہیں ان کی میراج ہے اور دوسری انسان کے اندر جو عملی قبا اللہ نے رکھے ہیں جو بھاگ دوڑ کی صلاحیت رکھی ہے جو عمل کی قوتیں رکھی ہیں یہ ان کی میراج ہے ایک ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا جتنا کہ اس کی معرفت کا حق ہے کوشہ رہو اس کے لیے کوشش کرتے رہو اور ایک اللہ کے لیے جہاد کرنا جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے جاہدو فلاہ حق کا جہاد ہے. اب ایک اہم لفظ آ رہا ہے اس کے بعد ہو اجتبا کو اس نے تمہیں چن لیا ہے یہ پہلے کی نشستوں میں کسی ایک نشست میں جو اس نس پر ہوئی ہیں متعدد نشستیں اس سے قبل اس میں میں ارض کر چکا ہوں استفا اور اجتبا ان دو الفاظ کو پہچانی ہے اور عجیب ہے یہ رکو اس اعتبار سے جامعیت کا ایک مظہر یہ بھی ہے جیسے میں نے ارض کیا ما قدر اللہ حق قدر قدری جاہد فلاہ حق کا جہادی اسی طرح اللہ یس قفی من الملائے کا تروسلم و من الناس یہ حصہ اول میں آیا ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے اور استفاع اور اجتبا یہ بہت قریب المفوم ہے تقریب المترادف الفاظ ہیں چن لینا پسند کر لینا اگر ایک زبان کے دو الفاظ بالکل ہم معنی نہیں ہوا کرتے کوئی نہ کوئی باریک فرق ہوگا وہ باریک فرق کیا ہے اس کو پہچان لیجیے استفاع اس کے لیے انگریزی کا مناسب ترین لفظ ہوگا ٹو چوز چوائس چوائس میں کسی چوز کرنے والے کی پسند اس کے ذوق اس کے اپنے معیار کو اصل فیصلہ کن دخل ہے اجتبا ٹو سلیکٹ سلیکشن سلیکشن میں کوئی مقصد سامنے ہوتا ہے جس کے لئے سلیکشن کرنا ہے جس کے لئے کیا صلاحیتیں درکار ہیں کیا اس میں اوساف مطلوب ہیں اس کے اعتبار سے سلیکٹ کرنا تو یہ دو جو الفاظ ہیں انگریزی کے تو چوز اینڈ ٹو سلیکٹ وہ ہے در حقیقت ان دونوں الفاظ کے مابین مانوی اعتبار سے رب و تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کیونکہ ہم میں سے اکثر انگریزی زبان کے ان دونوں الفاظ کے مابین جو باریک سا فرق ہے اسے سمجھ سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے اس کا سمجھنا آسان ہے قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بغیر سلے کے بھی آتے ہیں کوئی حرف جار اس کے بعد نہیں ایسے ہی آ گیا لیکن یہ کہ اگر سلا آتا ہے تو عام طور پر استفا کے ساتھ سلا آتا ہے اللہ ان اللہ ونوہن والا ابراہیم عمران اللہ عالمی الا ہوتا ہے کسی پر ترجیح دینا اللہ نے لوگوں میں سے چن لیا پسند کر لیا میں اس کی سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی گلاب کا پودا ہے اس میں کئی پھول لگے ہوئے ہیں کسی کے دستے ہنا نے اس میں سے کوئی پھول لے لیا اس کو توڑ لیا اب یہ اس کا اپنا چوائس ہے اس میں کوئی خاص جو ہے کوئی دلیل کی بات بھی نہیں ہوتی اپنا ایک چوائس ہے اس چوائس میں یقیناً کہیں نہ کہیں ذوق کہیں نہ کوئی انسان کی جو بھی اس وقت اس کے معیارات ہوں گے کہ شعور میں ہوں گے لیکن یہ چوائس ہے نو کو چھوڑ دیا ہے نو پر ترجیح دے کر دسلے کو چوز کر لیا اس لیے آلہ کا لفظ آتا ہے ان اللہ استفا آدما ونوہن والا ابراہیم والا عمران المی دوسروں کو چھوڑ کر کسی کو پسند کر لینا اسی معنی میں لفظ آیا استفل بناتے الل بنی یہ جو مشرقین عرب کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے بیٹیاں بنایا ہے اپنے فرشتوں کو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو استفل بناتے علل بنی کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دیے چوز کر لیا بیٹیوں کو اپنے لیے کیا کہہ رہے ہو مالکم کی فتح کیسی باتیں کر رہے ہو کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو وہاں بھی لفظ اعلی آ رہا ہے اجتبا جہاں بھی آئے گا یہاں تو الا آئے گا یا لام آئے گا صرف جیسے یہاں آ رہا ہے لے یقول الرسول رسول و شہیدن علیہ یہ اجتبا کس لیے سلیکشن کس لیے ہے ہاکی کا میچ ہونا ہے اولمپک کے لیے ٹیم سلیکٹ کی جا رہی ہے اس میں دیکھنا ہے صلاحیت دیکھنی ہے اسٹیمینا دیکھنا ہے کسی کی مہارت دیکھنی ہے چونکہ پیش نظر ہے ایک مقصد ہے اس مقصد کے لیے چوز کیا جا رہا ہے اس کے لیے سلیکشن کیا جا رہا ہے چناؤ ہو رہا ہے اس کے لیے تو اس اعتبار سے یہ دونوں الفاظ جو ہے استعفی لیکن استفاع اللہ کے ساتھ آئے گا اگر سلا ہو اجتبا اجتبا آئے گا تو الا کے لیے اللہ یجتبی یج من یشا و یادی من یونیب اللہ کھینچ لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کر لیتا ہے چن لیتا ہے اپنے لیے جس کو چاہتا ہے یا پھر نام آتا ہے صرف حرف جار جیسا کہ اس آیا مبارکہ میں اب یہاں جو اصل جو قابل غور بات ہے قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں کیوں آیا ہے ہو کو وہ لفظ کے جو بہت ہی متوازی لفظ استعفا کا پہلی آیت میں لفظ استفاع آیا امبیا کے اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ دونوں الفاظ حضور کے لئے مستعمل ہیں محمد مستعفی احمد مجتبا یہ دونوں مفول ہیں استفاع سے مفول بنا مستفیٰ چنے ہوئے پسندیدہ اللہ کے پسندیدہ بندے اسی طریقے سے مجتبا جن کو کے سلیکٹ کر لیا ہے اللہ نے جن کو چوز کر لیا ہے اللہ نے اب یہ دونوں الفاظ اب میں جو بول رہا ہوں یہ ہمانی الفاظ کے اعتبار سے جب حضور کے لیے آئیں گے تو گویا کہ یہ مترادف کے طور پر ہی آ گئے یہ یہاں کیوں چنا گیا مسلمانوں کے لیے تمہیں اس نے چن لیا ہے کس لیے وہ سلسلہ رسالت میں تیسری کڑی کے طور پر یہ ہے اہم نقطہ کہ یہ سلسلہ رسالت جو ہمیشہ سے دو کڑیوں پر مشتمل رہا رسول ملک رسول بشر اب ختم نبوت کا متقی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب اس میں تیسری کڑی کی حیثیت سے تیسرے لنک کی حیثیت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے ساتھ ملک کر دی گئی کہ وہ فریضہ رسالت کے جو پہلے انبیاء اور رسل ادا کرتے تھے اب کا قیام قیامت اس امت کو ادا کرنا ہے پوری نو انسانی کے حق میں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہے پوری نو انسانی کے لیے بمار صلاح کا اللہ کا فت اللہ سے یہ بلکہ صحیح تر الفاظ میں یوں کہیے جیسے کہ میں نے حضرت موسا کے بارے میں بھی مختلف مواقع پلس کیا کہ دو بے کے ساتھ مبوس حضرت موسا ایک بےسط تھی الا فرون و آل الرون کی طرف ایک بےسط تھی بنی اسرائیل کی طرف ان دونوں بیستوں کے تقاضے مختلف ہیں اسی طرح حضور دو بےستوں کے ساتھ مبوس ہوئے آپ کی بےستے خصوصی ہیں فل جن میں سے آپ خود ہیں ہو و لذیباس فی الامیین رسولا امن ہو یتلو الم آیات ہی ویوکیم ویو اللہ محم الکتاب و الحکم اور بے عمومی ہے علاقہ فت سے بشیر و نزیرہ آپ کے اپنے زمانے میں بھی جتنے لوگ تھے ان کے طرف بھی آپ مبوس کیے گئے اور تا قیام قیامت جتنے انسان آنے ہیں ان کے طرف بھی آپ مبوس کیے گئے اب سوال یہ ہے کہ فریضہ رسالت حدود نے ادا کیا اتمام حجت اگر کیا ہے تو وہ تو آپ کی حیات طیبہ میں تو صرف جزیرہ دماع عرب کے انسانوں تک ہو سکا باقی وہ مشن کی تکمیل تو ابھی باقی ہے بقول اقبال وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اتمام حجت یہاں پہ بلکہ نور توحید کے اتمام کی بجائے اب لفظ یہاں پر دین میں لائے اتمام حجت نو انسانی پر حجت کا اتمام کرنا اب یہ فرض منصبی ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کی حوالے کیا گیا ہے یہ بارے گران ہے جو امت کے کندھے پر آ گیا ہے تو اگرچہ محمد کا امتی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی فضیلت ہے وہ اج کو مجھ نے تمہیں چن لیا ہے جیسے انبیاء جن کا استفاق ہوتا تھا جن کو اللہ چن لیتا تھا ان کو رتبے بلند ملے ہیں مقامات اونچے ہیں لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے کیسے کیسی کیسی مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں کیسی کیسی مشکلات ان کے راستے میں آئی ہیں لوگوں کے تانے سنے ہیں لوگوں کی گالیاں سنی ہیں پتھراؤ ہوئے ہیں تکلیفیں جھیلی ہیں تب جا کر کہیں وہ اتمام حجت کا حق ادا کر سکیں خود حضور کی سیرت متحرہ کا اگر ایک کائرانہ بھی لیا جائے کائرانہ نگاہ سے تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ کیسے کیسے اطلاع میں سے میں گزرا ہوں ایک حدیث تو اس الفاظ کی بھی ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں مجھے تنہا وہ سب کی سب جھیلنی پڑی یہ ساری مشکلات ہوئی ہیں تب جا کر کہیں اتما میں حجت ہوا ہے اور تب کہیں جا کر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے حجت الوداع میں پھر لوگوں سے گواہی لی ہے اللہ حلبل تو یہ اجتبا کا لفظ یہاں اس لیے آیا کہ مسلمانوں اپنے نصیب پر فخر کرو جسے بھی امت محمد میں شامل ہونے کی یہ سعادت نصیب ہو گئی ہے کہنیت ہے مبارک باد ہے تمہارا چوائس ہو گیا ہے تمہارا سلیکشن ہو گیا جیسے آپ کسی کو اپنے دوستوں میں سے کسی کو اگر کوئی اہم پوسٹ ہے جس کے لیے کہیں انٹرویو دیا تھا اور وہاں اس کا سلیکشن ہو گیا ہے تو آپ مبارک باد دیتے ہیں تو مسلمانوں اپنے نصیب پر فخر کرو تمہیں اللہ نے چن لیا ہے حوج تباہ تمہارا اجتبا ہو گیا ہے تم چن لیے گئے ہو تمہیں اب اس رسالت کی زنجیر میں ایک تیسری مستقل کڑی کے لیے تا قیام قیامت مستقل تیسری کڑی کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے یہ ہے اس لفظ کی اصل حقیقت وجاہد الف اللہ حق جہاد حوج تباہ اب جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ پرنسپل کلوز آگے جا کر جڑے گا حوج تباہ کس لیے اجتباع کیا لے یقر اور رسول و شہید علیہ کم و تاکہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نو انسانی پر اس کے درمیان میں جو سبارڈینیٹ کلوز آیا ہے اب اس پر غور کیجئے و ماں جال علیہ کم فدین من حرج مل لتا ابیکم اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی یہ تمہارے باپ ابراہیم بھی کا طریقہ ہے یہ جو ٹکڑا ہے اس سبارڈینیٹ کلاس کا اس کے تین لیول سے اس کا مخاطب اولین کون ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے بنی اسماعیل ہوں جو بھی آباد ہیں وہاں پر مکے کے اندر یا عرب میں جو براہ راست حضرت ابراہیم کی نسل سے ان کے لیے یہ دین ایک اعتبار سے جاحت آسان ہے اس لیے کہ ان کی تو گویا کے اپنی آبائی روایات میں یہ چیزیں شامل تھیں جیسے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی شخص کوئی ہندی کوئی اور کہیں اور کا رہنے والا کوئی جاپانی اس کی تو نسبت ہوگی خانہ کعبہ کے ساتھ صرف دین اسلام کے حوالے سے لیکن قریش مکہ کی نسبت تو کعبے کے ساتھ اپنے نیشنل مانومنٹ کی حیثیت سے بھی تھی آخریہ ان کا اپنا آبائی اور قومی جو ہے وہ ایک, ایک مقام ہے ان کی ان کی اس کی روایات قومی جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں اور صدیوں سے نسل بادل نسلن جو ہے اس کا طواف ہو رہا ہے اسی طریقے سے جو شریعت محمدی تیار ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اصل تانا بانا جو ہے وہ ان لوگوں کی جو اپنی رسومات تھیں جو ان کے سوشل کسٹمز تھے وہ اس کا اصل بلو پرنٹ ہے اس میں جو چیز غلط تھی وہ نکال دی جو کم تھی شامل کر دی مائنس پلس ہوا اس کے ساتھ باقی جو کچھ وہاں ہو رہا تھا ٹھیک ہے جو جو چیزیں وہاں تھی انہی کو لے کر اس میں جمع اور تفریق کر کے جو چیزیں غلط ہیں تراش دی گئی علیحدہ کر دی گئیں جو چیزیں کبھی اس میں شامل کر دی گئی لیکن بیسک تو وہی ہے اس اعتبار سے اس آیت کا اس ٹکڑے کا اس سبارڈینیٹ کلاس کا مخاطب اولین اور جو مدرجہ کمال جو مخاطب اور مستاق ہے وہ تو ہے حضرت ابراہیم کی جو نسل سے لوگ تھے کہ یہ ان کی آبائی روایات بھی ہیں حضرت ابراہیم ان کے جد امجد بھی ہیں ان کا وہ دین فطرت ان کی فطرت کی تعلیمات دین خنیفی کے وہ مدعی تھے حضرت ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرتے تھے گویا کہ وہ اگر اس دین کو قبول کر رہے تو کوئی انہوں نے اجنبی شے قبول نہیں کی ہے یہ تو ان کی گھر کی شے ہے یہ تو ان کی اپنی میراثت ہے حوج تباکم وما جاد علیہ کم فد دین من حرج ملتا ابیکم ابراہیم البتہ اس میں دوسرے درجے میں سانوی درجے میں تبان داخل ہو جائیں گے وہ لوگ بھی وہ اہل عرب کہ جو چاہے حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں تھے لیکن بہرحال جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نیچرلائزیشن کے ذریعے سے شہری بن جانا ایک شہری کسی ملک کا ہوتا ہے اور ایک آگیا آکر آ کر آباد ہو گیا نیچرلائزڈ ہو گیا اس معاشرے کے اندر جذب ہو گیا اب وہ اسی کا ایک حصہ بن گیا تو اہل عرب بھی طبعاً اس میں شامل ہے اس لیے کہ جب انہوں نے مکے کا جو مقام اور مرتبہ تھا اور خانہ کعبہ کی جو اہمیت تھی اور اس کا جو تقدس تھا اس کو قبول کر لیا اختیار کر لیا اب اسے ان کے معاشرے کے اندر ایک مرکزیت حاصل ہو گئی تو اس اعتبار سے گویا کہ تبان وہ بھی اس میں شامل ہو گئے کہ وما جاد عالک ام فدین من حرج من لطاب ام ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا طریقہ ہے تیسرے درجے میں اصل میں کہ جو غیر ابراہیمی اور غیر عرب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ثانوی درجے میں وہ بھی یہاں مراد ہو جائیں گے اس لیے کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے تسلیم کر لیا رزی تو بلّہ رب و وب محمد ان دینہ اسلام دینا گویا کہ وہ مانوی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور گویا کہ وہ بھی مانوی اور روحانی اولاد ہے اب محمد کی بھی اور ابراہیم کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم علیہسلاۃ وسلام اس اعتبار سے لیکن اس میں وما ماں علیکم فی الدین من حرج اس کا ایک پہلو اور سامنے آئے گا اور وہ یہ کہ واقع دین اسلام دین فطرت ہے اس میں کوئی غیر فطری قدگنے ہے ہی نہیں اس میں انسان کے اندر جتنے جبلی تقاضے اللہ نے رکھے ہیں ان کی بھرپور تسکین کا جائز راستہ کھول دیا گیا یہاں تو کسی بھی اپنے جبلی تقاضے کو غیر فطری طور پر روکنے کے لیے کوئی حکم نہیں اس اعتبار سے دین فطرت ہونے کے حوالے سے یہ آسان ہے یہ ہلکا ہے کوئی غیر فطری قدگنے نہیں ہے کوئی غیر فطری مطالبے نہیں ہیں اس اعتبار سے یہ گویا کہ پوری نو انسانی کے اعتبار سے بھی بات کہی جائے گی وما جان علیہ کم فدین من حرج ہووا سما کم المسلمین قبل وفی حاضا <هَذَا> اس نے تمہارا نام رکھا مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک اختلاف رائے ہے کہ ہوا سے مراد کیا ہے چونکہ عام قاعدہ عربی زبان کا یہی ہے کہ ضمیر کا مرجہ اگر قریب میں تلاش کیا جائے اور موجود ہو قریب میں تو دور جانا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا قریب میں مرجع حضرت ابراہیم ہے نل تعبیکم ابراہیم ہوا سما اب ہوا اور ابراہیم کے درمیان تو بس ایک وقفہ سا ہی ہے نا باقی تو متصل ہیں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے براد ہے حضرت ابراہیم اور اس کے لئے شہادت بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا جو سورہ بکرہ میں منقول ہوئی ہے ربنا وج النا مسلمین لک و من منظر ریت نا امتم مسلمت ایرب ہمارے ہم دونوں باپ بیٹا کو ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے وہ ازیرف او ابراہیم القواعدہ من البہ و اسماعیل تو وہ دعائیں کر رہے تھے ربنا وج النا مسلمین لک یہ دعا اس میں شامل ہے اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلم بنائے رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ اٹھائی ہو تو حضرت ابراہیم نے گویا کے وہاں نام تجویز کر دیا ہے اس امت کا امت مسلمہ ہوا سم المسلمین اس معنی میں وفی حاضہ میں اب تعویل کرنی پڑے گی اور وہ تعویل یہ ہوگی کہ گویا کہ ابراہیم نے جو تمہارا نام رکھا تھا اللہ نے اس کی توثیق کر دی ہے اس قرآن میں اور یہی نام اس نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے چنانچہ یہ مضمون آ چکا ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں جو جامع اسباق کا میں سے چوتھا تھا حامیم سیدا کی آیات ومن ممن احسن کالم ممن دا وابلحن وقال مسلمین مسلمان ہونا در حقیقت یہ تمہارے لیے علامت ہے اور تمہارے لیے اس میں علم جو ہے وہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو تو گویا کہ یہاں تعویل ہوگی کہ با فی حاضہ یہ گویا کے توثیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم نے جو نام تمہارا رکھ دیا تھا اگر ہوا کا مرجہ ابراہیم مانا جائے لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر ہوا سے مراد اللہ ہے اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا تھا مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی ہوا سم ماہ المسلمین من قبل وفی حاضہ چنانچہ حضرت عبی نے کام رضی اللہ تعالی عنہ ہو جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اکروہ مبیبن بن کام ان کے نزدیک تو یہاں پر ہوا قطعی طور پر اللہ مراد ہے اللہ و المسلمین من قبل وفی حاضہ یہ ان کا قول ہے مارا یہ ایک تفسیری مسئلہ ہے جس کے بارے میں مختلف آ میں نے آپ کو بتا دی اصل جو اہم مضمون ہے وہ اس کے بعد وہ پرنسپل کراس جو آ رہا جس پر اگلی نشست میں گفتگو ہوگی لے یقون اور رسول و شہیدم و تقون شہداس یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے جہاد کرنا ہے جتنا کہ جہاد کا حق ہے جس کے لئے تمہارا سلیکشن ہوا ہے جس کے لئے تم چنے گئے ہو لے یقون رسول و شہید علیہ کم و علی اس پر انشاءاللہ شاء اگلے نشست میں گفتگو ہوگی بارک اللہ لی و لکم فل قرآن العظیم و نفانی ویا کمبل آیات